الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على من بسم اللہ الرحمن صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ صلاة یا رسول اللہ, وعلا یا حبیب اللہ, وعلا یا حبیب اللہ والسلام عليك سولا نبی اللہ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 تو ہمارا بنیادی مدنی مقصد تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی اور اسی کوشش کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ جاری, جاری ہے, ہے اس وقت رکنے شورا حاجی شاہد صاحب جو پاکستان کابینہ کے ہمارے نگران بھی ہیں وہ بذریعہ کول کرم فرما ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ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 ایک ہزار لاپتہ لا بچے جمع ہیں جو والدین سے گھر بار سے بچھڑ چکے ہیں ان سب کی ہم نے خیر خائی کرنی ہے ان کو ادویات بھی فراہم کرنی ہے ان کو بستریں بھی دینے ہیں اشیاء بھی دینی پڑیں گی تو اس کے لیے سب اسلام بھائی دل کھول کر ہمت کریں اللہ تبارہ کا کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں انشاءاللہ دنیا بھی ملے گا انشاءاللہ شاء آخرت میں بھی ملے گا جزاک اللہ خیرہ اپنے کرم فرمایا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 اس کے علاوہ پنڈی سے بھی ماشاءاللہ ہمارے اسلائی بھائی خیموں وغیرہ کی ترکیب کر رہے ہیں ماشاءاللہ مگر سر کہ ان کی پرچیزنگ کے لیے ہزاروں ہی لاکھوں روپے درکار ہیں بالکل اور دعوت اسلامی کے تو اپنے خرچے کروڑوں اربوں میں ہے تو اسلائی بھائی یہ ہمت کریں گے تو انشاءاللہ ہم مل جل کر ان کو پہنچانے کی کوشش کریں گے بالکل جزاک اللہ آپ نے وقت عطا فرمایا آمین آمین اور اسی انداز سے مزید بھی جیسے موقع ہو اس میں بھی آپ تشریف فرما رہے ہیں تشریف فرما ہو اور اس انداز سے ہمیں مدنی پورا طا فرمائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میٹھے میٹھے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اپنے احتیاط اور اس سلسلے کے اندر سے رکوم سامان جس طرح ہمیں بتایا نگرانے پاک کابینہ نے اس انداز سے ہم ان ادویات اور اس سامان کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلائی بھائی پہنچے ہوئے ہیں یعنی ہم نہیں پہنچے تو ہمارے اسلائی بھائی پہنچے ہوئے ہیں اور اتنے بڑی پیارا مدنی پھول انہوں نے دیا کہ آخر دعوت اسلامی ہی سے کیوں ہم اس کی کوشش کریں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 اور پھر ایک وقت تو لازمی بات ہے کہ دعوت اسلامی کے اپنے شعبہ جات اپنے اخراجات اور اپنے معاملات تبلیغ قرآن و سنت کے اپنے سارے انداز ہیں تو جب تک یہ معاملہ رہا دعوت اسلامی انشاءاللہ اس میں اسی انداز سے پیش پیش رہے گی اور پھر یہ امدادی کام اس انداز سے چونکہ ہمارا شعبہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے مستقل تو یہ جاری نہیں رہ سکے گا یہ عارضی طور پر جاری رہے گا مگر آپ اس حوالے سے جل جل امداد کریں جیسا مبلغ دعوت سامعی نے بہت اچھا مدرین پھول دیا کہ جو کل کرنا ہے وہ آج کر لیا جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ادم محمد ہمارا سلسلہ خوابوں کی تعبیر جاری ہے اور اب انشاءاللہ شاء سوالات اور جوابات کا سلسلہ حسب معمول ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی میں محمد عامر بات رہا ہوں میسی سے جی مجھے رات خواب آیا کہ میں جا رہا ہوں اور آگے نا میں نے دو, دو لڑکے دیکھے ہیں پکی پچی بنے ہوئے ہیں اور وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں ایک بڑا لڑکا ہے دو کو نا ہیٹ کے ٹکڑے سے نا وہ بال کرنی سکھا رہا ہے اور میں نے نا اسے کہا کہ بھائی اس طرح بال نہ پھینکو اس طرح پھینکو آگے مجھے پتہ نہیں ہے اس کی طرح کرکٹ کا تو ویسے بہت شوق پایا جاتا ہے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 آخرت کی تیاری میں مصروف رہنے کی توفیق اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں میں نے خواب ہے دیکھا تھا کہ میرے والد صاحب آئے تو رات کو خواب میں تو یہ شب ہے تو وہ رات آئے تو وہ مجھ سے کچھ پیسے مانگ کے لے گئے ہیں تو میرے گیب میں دو قسم کے پیسے تھے الگ الگ رقم تھی تو میں نے جلدی میں جیل میں شفارت پیسے نکال کر تو وہ پیسے لے کر کے چلے ہیں اب یہ پتا نہیں اس کی کیا تعبیر ہے اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر غم و حسن یعنی ملال وغیرہ کے دور ہونے سے ہے ان شاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دنیاوی جو غم یا ملال آپ کو رنج اور تکلیف وغیرہ ہے تو اس سے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 تو آپ کو وہ بھی بتا دیے جائیں گے آپ اپنی والدہ کو عرض کر دیجئے گا اللہ تبارک وطالعہ آپ کی آپ کے سب گھر والوں کی تمام مسلمانوں کی ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں کراچی سے محمد کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے میری سسٹر نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے ایک کمرے میں بزرگ آ رہے ہیں میرے سسٹر نے اس گھر میں لوگ کہتے ہیں کہ جن ہے جس کمر میں جن ہے یا نہیں ان بزرگ سے میری سسٹر نے پوچھا تو ان بزرگ نے کہا جی ہے آپ کو میں دکھاتا ان سے میری سسٹر نے کہا کہ وہ ہمیں نقصان تو نہیں پہنچاتے تو انہوں نے کہا آپ کو نقصان اس لیے نہیں پہنچاتے کی آپ کا دروازہ بند رہتا ہے ادب طور پر آپ کھولتے تو ان کو چل جاتا ہے آپ بغیر اندر جائیں گے تو آپ کو نقصان پہنچائیں گے بس میرے خواب یہ گھبرانے کی حاجت نہیں ہے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 لکی ہیں تو تھوڑا سا اونچائی کی جب جب گئی ہیں تو وہ بیل جو ہے نا اس کو مار نہیں سکا تو گبرا گیا تھوڑا آگے ہوئی ہیں تو آگے جو ہے نا وہ ان, ان کو, ان سے جو چڑھا نہیں گیا لیکن وہ بیل ان کو مار نہیں سکا تو ان کی جو وہ جا, وہ, جا ہے نا وہ جاگ آ گئی سفید رنگ کا بیل متلقن دیکھنا یہ تو خیر اور بھلائی کی علامت ہے اچھی چیز ہے البتہ بیل کا سینگ سے مارنا اس کی تعبیر اچھی نہیں لیکن آپ نے جو بیان کیا تو بیل نے کوشش کی لیکن مار نہیں پایا تو ان شاء یہ خواب آپ کے والدہ کے حق میں بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر اور بھلائی کے لیے دو کی بھی کثرت کیجیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد ہوں میری اہلیہ نے تقریباً تین چار دن پہلے خواب دیکھا ہے رات کو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 ان شاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا اس کے لیے آپ دعا بھی کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مزید کوشش کیجیے وقتہ نماز کی جو ہے وہ اہتمام کیجیے با جماعت نماز پڑھیے آپ اور گھر والوں کو بھی پن وقتہ نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیے ان شاء اللہ زوجل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں آپ کو حاصل ہوں گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلحیب گل محمد ساجد بات گل محمد اکثر خواب ہے یہ اندیا کے سفر اتباز کاتا ہے کہ پانی پانی نظر آ ہے صاف پانی سمندر میرے بات پوچھنے کی مسئلہ صاف اور ستھرا پانی دیکھنا یہ بھی خیر اور اچھائی کی علامت ہے انشاءاللہ عزواجل آپ کو دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ, و تعالیٰ کے رحمت سے بھلائی حاصل ہوگی اگلے کال کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ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 جب اتنا دیکھتا تو میری آنکھ کھل جاتی ہے بس آپ برائے مہربانی میرے, میرے خواب کی تعبیر بتا دیجیے خاندی بھی آپ نے جو اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ اچھا خواب ہے اور جو خواب اس طرح کا دیکھے نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ جول تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک اچھا خواب دکھایا تو آپ عملی طور پر بھی نیکیاں کرنے کی کوشش کیجئے کہ خواب کے اندر جو اس طرح کی بات بیان کی جاتی ہے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 دن رات کا جد ہے ہر پیر اپنے کو نیک بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے طریقے بتایا کرتا ہے کہتے ہی ہدایت دینے والے کو ہیں رہنمائی کرنے والے کو ہے اور ہر پیر اپنے طریقے پر اپنے انداز پر مداح سب کا مال سب کا ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اور وہ وقت کی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 جس کی تعبیر بیان کی گئے کہ ان شاء اللہ آپ کا شمار انک لوگوں میں ہوگا اس تعبیر کا جلد پورا ہونا آپ دیکھ لیں گے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں خواب دیکھا تھا جو ایک لڑکا تھا وہ بہت لنگا تھا اور جو ایک عورت بھی سامنے کڑی ہوئی تھی اب میں نے اس کو دیکھا تھا چل کے میرے ساتھ رہنے کی کوشش کر رہا تھا پھر میں وہ ڈرا ہوا تھا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 اور خواب میں بھی انشاءاللہ شاء کبھی جلدی مکے کی کبھی مدینے کی اور کبھی انشاءاللہ شاء اللہ کی زیارت نصیب ہوگی تو جیسا بندہ سوچے گا ویسا ہی خواب کے اندر پائے گا اور دیکھے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں علی الحبیب. اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم. محمد ارشاد اتاری علاقہ سلطان آباد باب المدینہ کاچی سے بات کر رہا ہوں میری بیٹی نے خواب میں دیکھا بھائی جو اس سے بڑا ہے وہ گھر میں آیا اس کے تھوڑی دیر بعد بلی گھر میں داخل ہو گئی اور وہ کہیں چپ گئی تھوڑی دیر کے بعد اس मेरी میری بیٹی کا منہ लिया لیا اور وہ اس سے بہت زیادہ और گئی اور رونے لگی اور اس کی آنکھ کھل گئی آپ کی تعبیر بتا से आपने कॉल سے آپ نے کال کی تو آپ کو میرا مشورہ ہے کہ اس میں بیماری کی علامت ہے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 امین بجاہن بجی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ